جزاک اللہ خیر امید ہے کہ آپ تمام اسلامی بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے وائس اگر اوکے ہے تو مجھے بتا دیں جی جزاک اللہ توقیر بھائی طالب ادارے مصطفیٰ جزاک اللہ انشاءاللہ شاء اللہ کبار کو بتالا آج ہم سورائے یونس شریف کی آیت نمبر ترانوے سے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ گیارہواں ستارہ آج مکمل ہو جائے گا اور سورہ یونس بھی انشاءاللہ مکمل ہوگی اور سورہ ہُو کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ تو آج گیارہویں شریف کی نسبت سے گیارہویں ستارے کا اختتام ہے آج مجھے بہت ہی ضروری ایک کام سے بھی جانا ہے لہذا دس قرآن کے بعد میں اجازت چاہوں گا تو انشاءاللہ قرآن ہوگا شاء اللہ توجہ سے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السل یا حبیب اللہ افسلا یا نبی اللہ علی کا وا اصحبا یا نور اللہ مؤلا یام کا بدن اللہ حیبی کا خیل کے کل نیمی شریف آیت نمبر ترانوے سے ستانوے تک چار آیتیں کی کر رہا ہوں گیارہواں سپارہ ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ فمخلفی ترجمہ کنز المان اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں ستھری روزی عطا کی تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جگڑ دے تھے پہلے اس آیت سے متعلق چند باتیں عرض کر دوں فرمایا گیا بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی عزت کی جگہ سے یا تو ملک مصر اور فرعون و فرعونیوں کے املاک مراد ہیں یا سر زمینیں شام و خود وار جن جو نہایت سر سبز و شاداب اور زرخیز علاقے ہیں وہ مراد ہیں پھر فرمایا کہ انہیں سفری روزی ادا کی تو اختلاف میں نہ پڑے یعنی بنی اسرائیل جن کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے فرمایا مگر علم آنے کے بعد علم سے مراد یہاں یا تو عید ہے جس کے معنی میں یہود باہم اختلاف کرتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے اس سے پہلے تو یہود سب آپ کے مقر اور آپ کی نبوت پر متفق تھے اور کویت میں جو آپ کے صفات مضبور تھے ان کو مانتے تھے لیکن تشریف آوری کے بعد اختلاف کرنے لگے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے حسد و عداوت سے کفر کیا ایک قول یہ ہے کہ علم سے مراد قرآن مراد ہے میرا رب اس ارشاد فرما رہا ہے اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو, تُو ہر گر والوں میں نہ ہو اور ہر جس ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تُو خسارے والوں میں ہو جائے گا ان الین حق علی بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے کلو آ یا تین حق تب العذاب اگر اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئی جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں تو یہ آئر ستانوے تک ترانوے سے لے کر ستانوے تک چار آیات ہیں دیکھیے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے دل کو مضبوط کرنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں جن سے قرآن کی صداقت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا علم ہوتا ہے اس میں مفسرین کا اصطلاح چار آیتوں میں حضور علیہ السلام کے خطاب ہے یا عام انسانوں سے خطاب ہے اگر اس میں حضور سے خطاب ہے تو یہ بظاہر آپ سے خطاب ہے اور اس سے مراد آپ کا غیر ہے یعنی عام انسان اور اس خطاب میں اگر رسول اللہ مراد نہیں ہے بلکہ آپ کا غیر انسان مراد ہے تو اس پر بھی دلیلیں ہیں تو اس آیت میں سراہتاً بتا دیا کہ شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا یہ آیت پہلی آیتوں کی تفسیر ہے کہ ان آیتوں میں شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے پہلی آیتوں میں اشارتً عام لوگ مراد ہیں اور اس آیت میں سراہت کے ساتھ عام لوگوں کا ذکر ہے اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں شک کیا تھا نہ اہل کتاب سے سوال کیا تھا اللہ اکبر کبیرہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ان آیتوں میں رسول اللہ سے خطاب نہیں بلکہ عام انسانوں سے خطاب ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تین قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے دوسرے وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تقریب کرتے تھے اور تیسرے وہ لوگ جن کو آپ کے نبی ہونے کے متعلق شک اور تردد تھا اس آیت میں اللہ نے ان تین قسم کے لوگوں سے خطاب فرمایا اور جن اہل کتاب سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سوریا حضرت تمیم داری اور تعب احبار وغیرہ ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مسلمانوں کے نزدیک تو اس وقت کی آسمانی کتابیں محرک ہیں تو پھر ان محرف کتابوں کو نبی کریم علیہ السلام کی نبوبت کی تصدیق کا ذریعہ کیسے بنایا تو جواب یہ ہے کہ ان کی تحریف یہ تھی کہ جو آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوبت پر دلالت کرتی تھیں وہ ان آیات کو چھپاتے تھے تو اگر وہ خود ہی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کر دیتے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت قوی ضلیل ہوتی اللہ اکبر تو ان آیات میں میرے آبا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میرے رب نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے تو دیکھیے فرمایا اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں ولو غلوت کلو آیا جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یعنی اس وقت تک کا ایمان نہیں ہے یہ مراد ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اٹھانوے فلولا كانت قريه تم امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومطعناهم الى حين تو هي ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا دیکھیے اس آیت مقدسہ میں حضرت یونس علیہ سلاط و السلام کا ذکر ہے سورت کا سورہ یونس ہے تو حضرت یونس علیہ سلاط وسلام حضرت یعقوب علیہ صلاط و بن یام یعنی ابراہیم علیہ السلاط وسلام کے نوازے ہیں شام کے رہنے والے تھے اور بڑھ بختے امال میں سے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے ان کی والدہ نے اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام سے سوال کیا انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا ان کے سوا ان کی والدہ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی چالیس سال کی عمر میں حضرت یونوس علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا وہ بنی اسرائیل کے بہت عبادت گزاروں میں سے تھے وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے شام چلے گئے دجلہ کے کنارے پہنچ گئے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اہل نینوا کی طرف بھیجا دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے جہاں موسل نامی شہر ہے وہاں یہ نینوا ایک قدیم شہر تھا حضرت نو علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن کریم کی متعدد آیتیں بھی ہیں دیکھیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر ستاسی اٹھاسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اور جنون کو یاد کیجیے جب وہ غزب ہو کر نکلے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے پھر تاریخیوں میں انہوں نے پکارا تیرے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں تو پاک ہے بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا لا اللہ اللہ انتا سبحان تھا نقوال تو ہم نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں اور پھر سورہ میں سورہ قلم میں بھی ان کا ذکر خیر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ میں یونس سے بہتر ہوں سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر فرما رہے ہیں اور اسی طرح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص سے افضل ہے بن سے افضل ہے ونزیر سبے حضرت یونو علیہ السلام کی سوانح کیا ہے امام حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونو علیہ السلام بنی اسرائیل کی انبیاء میں سے ایک نبی کے ساتھ تھے اللہ تعالی نے ان کی طرف وہی کی کہ وہ ہیں اور ان کو میرے عذاب سے ڈرائیں ان لوگوں میں تورت کے احکام پر عمل کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مقوض کیا جاتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی وطا جلالہ نے حضرت سیدنا سجدناموس علیہ السلام کی توريت اور حضرت داود علیہ السلام کی ضبور کے بعد اور کسی کتاب کو نازل نہیں کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام بہت سريل غضب تھے اور تیز مزاج تھے وہ اہل کے پاس گئے ان کو عذاب لہى سے ڈرايا انہوں نے حضرت یون علیہ السلام کو جھٹلایا ان کی نصیحت کو مسترد کر دیا ان پر پتھراؤ کیا ان کو اپنی بستی سے نکال دیا حضرت سید صلی سلاۃ وسلام وہاں سے پلٹے ان سے بنی اسرائیل کے نبی نے فرمایا کہ آپ وہاں پر پھر جائیں حضرت یون علیہ السلام پھر چلے گئے اہل نینوا نے پھر وہی سلوک کیا تین بار اسی طرح ہوا حضرت یونس علیہ السلام ان کو عذاب سے ڈراتے اور وہ ان کی تقسیب کرتے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے اپنی قوم کو ہلاک کرنے کی دعا کی اور ان لوگوں کو خبر دی کہ تین دن بعد ان پر عذاب آ جائے گا اور اپنی اہلیہ اور چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر اہل نینما کو دیکھنے لگے ان پر عذاب نازل ہونے کا انتظار کرنے لگے حضرت علیہ السلام نے عذاب نازل ہونے کا جو وقت مقرر کیا تھا ان کی قوم بھی اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب انہیں عذاب کے نزول کا یقین ہو گیا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ اس وقت جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا اور ان سے اس مصیبت کا حل دریافت کیا جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بلاؤ وہ تمہارے لیے دعا کریں گے کیونکہ انہوں نے ہی تمہارے خلاف دعا کی تھی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن وہ ناکام رہے تب انہوں نے کہا آؤ ہم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کریں۔ پھر وہ اپنے تمام مردوں عورتوں مویشیوں کو لے کر نکلے انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اپنے سروں پر راکھ ڈالی اپنے پیروں میں کانٹے بچھائے اور رو رو کر گڑ گڑا کر گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے دعا کی اور توبہ کی اللہ نے ان کے صدق کو دیکھ کر ان کے توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو نازل نہیں فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا کہ اہل نینوا نے یکم ذی کو عذاب کی علامات دیکھی تھی اور دس ذی کو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اپنی قوم سے تشریف لے گئے تھے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم سے عذاب ٹل گیا ہے تو اللہ کا دشمن ہبلی ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ, اب آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کی تقسیب کریں گے اور کہیں گے کہ آپ نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ ہمارے اوپر نہیں آیا تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر ناراض ہو کر وحی الہی کا انتظار کیے بغیر غزلہ کے کنارے پہنچ گئے ان کے ہمراہ ان کے بال بچے بھی تھے یہ کشتی آئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ہمیں لے چلو کشتی والوں نے کہا کشتی میں جگہ کم ہے آپ اس کشتی میں اپنی اہلیہ کو سوار کرا دیں پھر حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے دو بیٹے رہ گئے پھر ایک اور کشتی آئی حضرت یونس علیہ السلام اس کی طرف بڑے ان کا ایک بیٹا گزلا کے کنارے آیا اس کا پیر پھسل گیا اور وہ دریا میں ڈوب گیا اور بڑیا آیا وہ دوسرے بیٹے کو کھا گیا تب حضرت یونو صلی سلام نے جان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس دوسری کشتی میں سوار ہو گئے جب کشتی پانی کے درمیان میں پہنچی تو اللہ کے حکم سے کشتی چکر کھانے لگی کشتی والوں نے آپس میں کہا اس کا کیا سبب ہے لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے ایک بندہ اپنے رب سے باغ نکلا ہے یہ کشتی اس وقت چلے گی جب تم اس کو دریا میں پھینک دو گے لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے فرمایا وہ میں ہوں لوگوں نے کہا اگر وہ آپ ہیں تو ہم آپ کو ہرگز نہیں پھینکیں گے خدا کی قسم ہم کو یقین ہے کہ آپ ہی کے وسیلے سے ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے گی پھر انہوں نے قرآن دازی کی اور کہا جس کے نام کا کرا نکلے گا ہم اس کو دریا میں ڈال دیں گے تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکل آیا لیکن انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے سے انکار کیا پھر دوبارہ قرآندازی ہوئی پھر انہی کا نام نکلا تو حضرت یونو صلی اللہ نے کہا مجھ کو دریا میں ڈال دو اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو نگل لے مگر حضرت یونس علیہ السلام کو خراش آئے نہ ان کی ہڈی ٹوٹے تو رب نے فرمایا کہ وہ میرے نبی ہیں میرے برگزیدہ بندے ہیں وہ مچھلی چالیس دن تک دریا میں تیرتی رہی اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جنات اور مچھلیوں کی تصویر سنتے رہے حضرت یونس علیہ السلام تصویر اور تحلیل کرتے رہے اور کہتے تھے اے میرے مالک تو نے مجھے پہاڑوں سے اتارا شہروں میں پھرایا اور تین اندھیروں میں مجھے مقید کر دیا رات کا اندھیرا پانی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تو نے مجھے ایسی جو ہے وہ آزمائش دی کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی آزمائش نہ دی جب چالیس دن پورے ہو گئے تو پھر ان کی زبان سے یہ نکلا سورہ الانبیاء کی آئس نمبر ستاسی بہت مشہور مات اللہ پھر اللہ میں انہوں نے پکارا اے اللہ تیرے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں تو پاک ہے بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا پھر فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سنی ان کو آواز سے پہچان لیا ان کے دریاؤزاری کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے انہوں نے کہا اے ہمارے رب یہ ایک زدہ شخص کی کمزور آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ میں ہے اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے اس سے اجتہادی معاملہ ہوگا ہاں میں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا فرشتوں نے کہا اے رب یہ نیک بندہ ہے تیرا نبی ہے صبح و شام اس کے بکثرت نیک امار آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں فرمایا ہاں تو حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ اپنے اولیاء پر اس طرح گرفت فرماتا ہے تو غور کرو وہ اپنے دشمنوں پر کیسی گرفت فرمائے گا اللہ لیکن یہاں حضرت یونس علیہ السلام پر گرفت سے مراد آزمائش ہے یہ یاد رکھیے حضرت یونس علیہ السلام کی فرشتوں نے شفاق کی تب اللہ نے حضرت جبرائیل کو اس مچھلی کے پاس بھیجا جس جگہ سے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا وہی ان کو اگل دیا وہ مچھلی دریاؤ کے کنارے آئی حضرت جبرائیل مچھلی کے منہ کے قریب پہنچے اور کہا السلام علیہ یا یونس رب العزت آپ پر سلام پڑتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اس آواز کے لیے مرحبا ہو جس آواز کے متعلق میرا یہ گمان تھا کہ اب وہ مجھے کبھی سنائی نہیں دے گی پھر مچھلی سے کہا تم اللہ کا نام لے کر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دو مچھلی نے اگل دیا حضرت جبرائیل نے ان کو اپنی گود میں لے لیا اس وقت حضرت یونو علیہ السلام کا جسم اس طرح ملائم تھا جیسے نو زائیدہ بچہ ہو اور ایک کال یہ ہے کہ حضرت یونو علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں صرف تین دن اور تین راتیں رہے تھے اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت یونو علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت میں اختراف ہے اور مطلب چالیس دن کا قول بھی بہرحال بڑا مشہور ہے ایک قول یہ ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناؤں گا جہاں کسی نے تیرے لیے مسجد نہ بنائی ہوگی اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے اللہ نے فرمایا اگر وہ تصویر کرنے والوں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ ضرور یوم حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں چالیس, دن، چالیس دن یا تین دن اور تین راتیں اس طرح کی روایات ہیں چالیس سال کی روایت میری نظر سے نہیں گزری اور چالیس سال والی بار اور سمجھ میں بھی نہیں آتی امام حسن نے فرمایا کہ انہوں نے پہلے جو نمازیں پڑھی تھی اللہ نے ان کو قبول کر لیا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی محمون بن مہران نے کہا کہ تم اللہ کو آسانی اور سہولت کے وقت یاد کیا کرو وہ تم کو شدت اور مصیبت کے وقت میں یاد رکھے گا فراؤن نے اپنی ساری زندگی سرکشی اور نافرمانی میں گزاری اور جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لے آیا اللہ نے فرمایا تو اب ایمان لایا ہے اور پہلے نافرمانی کرتا رہا اور حضرت یونس علیہ السلام ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے اور جب مصیبت کے وقت اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کو مصیبت سے نجات دی حضرت ساخ بن نبی وقات رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ جو دعا مانگی تھی لا صبح سلمان بھی کسی مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور حضرت مجاہد علی رحما نے کہا جب مچھلی نے دریائے دجلہ کے کنارے یونو علیہ السلام کو اگلا تو اللہ نے اسی وقت زمین پر پھیلنے والا قدو کا درخت اگا دیا اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور ایک اور ایک لاکھ ستر ہزار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قدو کی بیل کا بہت گنا سایہ تھا اور حضرت یونس علیہ السلام چونکہ مچھلی کے پیٹ میں کافی دن رہے تھے تو جب نکلے تو چونکہ ایک دم سخت خوراک نہیں کھا سکتے تھے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر ایک دم بریانی نہیں کھاتا نہ مطلب جو ہے وہ گوشت کھانے لگ جاتا ہے تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کدو کی شاخوں کو چوستے تھے جس طرح بچہ دودھ چوستا ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ ایک چرواہے نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے پاس جا کر یہ خبر دی کہ اس نے اللہ کے رسول حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا ہے لوگوں نے اس کو جھٹلایا تب اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے اللہ نے اس کی بکریوں کو گویائی دی اور اس نے کہا ہاں انہوں نے میرا دودھ پیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے حق میں گواہ دوں پھر ان کی قوم سوادی وادی میں گئی تو دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نواز پڑھ رہے تھے تو آپ کی امت رونے لگی اللہ سے فریاد کرنے لگے اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے شہر میں آ گئے اللہ نے ان کے لیے آسمان سے برکتیں نازل کی اور ان پر زمین کے خزانے کھول دیے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کے احکام کی تبلیغ کرتے رہے اور ان کے لیے سنتیں اور شریعتیں قائم کی پھر اللہ سے اجازت کر وہ زمین میں گھوم پھر کر اللہ کی عبادت کریں اللہ نے اجازت دے دی اور وہاں سے چلے گئے اور بادشاہ نے اس چرواہے کو بادشاہ دے دی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تھا پھر بادشاہ بھی وہاں سے چلا گیا اور اس پھر اس کے بعد پھر کسی نے حضرت یونو علیہ السلام کو دیکھا نہ بادشاہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق پر تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ جب حضرت موس علیہ السلام بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے پہاڑی اتر رہے ہیں پھر آپ تصنیہ پر آئے اور فرمایا گویا کہ میں حضرت یونس بن مکہ کو دیکھ رہا ہوں جو وہ طلبیہ کہہ رہے ہیں ان پر دو صفحے چادرے ہیں اللہ فرما رہا ہے لبائی کیا یونس میں تمہارے ساتھ ہوں سبحان اللہ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مختصر سوانے میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ یہ صورت اب اختتامی آیات پر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ ذکر خیر ہو جائے تو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ولو شا رب بو کا منفل اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ہی مان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں اپنی شان بیان فرمائی ہے اور اس سورت کی ابتداء سے حضور علیہ السلام کی نبوت میں کفار کے شبہات بیان کیے ان کا ایک شبہ یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نبوت کو نہ مانا گیا تو اللہ من کرین پر آسمان سے عذاب دے دے گا اور اپنے نبی اور مومنوں کی مدد فرمائے گا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم پر آسمانی عذاب کیوں نہیں آتا تو اس کے جواب میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ان کی قوم میں بھی جلد عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتی بلا ان پر عذاب آ گیا اور حضرت یونوس علیہ السلام کی قوم نے آثار عذاب دیکھتے ہی توبہ کر لی اس لیے ان سے عذاب ٹل گیا اور چونکہ حضور علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے پر بہت حریف تھے اور ان کے اس کے لیے بہت جد و جہد فرماتے تھے اور ان کے ایمان نہ لانے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہوتے تھے اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر ملول خاطر نہ ہوں کیونکہ جس کے متعلق ازل میں اللہ کو یہ علم تھا کہ وہ کفر کے مقابلے میں ایمان کو اختیار کرے گا اسی کے لیے اللہ تعالی ایمان پیدا کرے گا اور جس کے متعلق ازل میں اللہ کو یہ علم تھا کہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرے گا وہ اس کے لیے ایمان کو پیدا نہیں کرے گا بلکہ کفر کو پیدا کرے گا اور یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کے اختیار کے بجائے از طور پر ان کو ایمان والا بنا دے جیسے اللہ تبارک وطلاء نے فرشتوں کو ابتداء مومن اور متی پیدا فرمایا اور ان میں ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار نہیں رکھا اور نہ ان کے لیے ثواب اور عذاب کو مقدر فرمایا تو اگر اللہ کی حکمت میں ہوتا تو وہ روح زمین کے تمام انسانوں کو مومن بنا دیتا لیکن یہ چیز اللہ کی قدرت میں تو ہے اس کی حکمت میں نہیں ہے اور آپ کو تو اللہ نے صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور اگر کوئی شخص آپ کی پہہم ہم تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو اے محبوب آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ آپ ان پر جبر کر کے ان کو کلما بڑھا دیں اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ میرا رب الشاد فرما رہا ہے آئس نمبر سو سورہ یونس شریف وما کان علی نفسن اور کسی اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے اور عذاب ان پر ڈالنا ہے جنہیں عقل نہیں دیکھیے کہ شاید میں یہاں پر ایک بحث مطلب شروع ہو گئی ٹائیگر یو کے بھائی ذرا اس بحث کو توجہ سے سنیں انسان مجبور محض ہے یا مختار مطلق انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلب ہے یہ ایک بڑا دلچسپ اس پر جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے یعنی کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ارادے اس کی مشیت اور اس کی توفیق کے بغیر ایمان لے آئے یا کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تقریب اور اس کی مشیت کے بغیر ایمان لے آئے انسان کو ایمان لانے کا اختیار دیا ہے اور وہ ایمان یا کفر میں سے جس کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ وہی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ازل میں اللہ کو ازل میں اس کا علم تھا کہ وہ ایمان یا کفر میں سے کس چیز کو اختیار کرے گا اور اسی چیز کو اس نے اس کے لیے لکھ دیا اور اسی کا نام تقدیر ہے تو اللہ کے لکھنے سے مجبور نہیں ہے لوگ ہم لوگ اللہ کے لکھنے سے مجبور نہیں جو ہم نے کرنا تھا وہی لکھ دیا گیا تو فرمایا جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے یعنی جو لوگ اللہ کی وحدت کے دلائل پر غور نہیں کرتے اور اللہ نے اس کائنات میں اپنی ذات پر جو نشانیاں رکھی ہیں اور خود انسان کے اندر جو اس کی ذات پر نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور وہ باپ دادا کی اندھی تقریر پر جمے رہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے یا ان کے لیے عذاب کو مقدر کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آئے نمبر ایک سو ایک یونس قُلِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ عَنْ قَوْمِ اللَّا <يُؤْمِنُون> تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتی ایمان نہیں فرمایا گیا تم فرماؤ دیکھو یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے دیکھنے سے مراد ہے دل کی آنکھوں سے اور غور کرو ان آسمانوں اور زمین میں کیا ہے جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے میرا رب فرما رہا ہے آئس نمبر ایک سو دو ہے فہل جن پاویر مثلا عیام الخل قل فن پاویر تو انہیں کا ہے تو انہی کاہے کا انتظار ہے تو انہیں کاہے کا انتظار ہے مگر انہی لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے تم فرماؤ تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں مانا یہ ہے کہ یہ لوگ گزشتہ امتوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں اور مراد یہ ہے کہ انبیاء صاحب قین علیہ السلام اپنے زمانوں میں کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور وہ ان کی تقسیب کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے کے کفار تھے وہ بھی اسی طرح کہتے تھے اس لیے فرمایا تم بھی اس وعید کا انتظار کرو اور میں بھی اس وعید کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں آیت نمبر ایک ملین تم, تم فرماؤ اے لوگوں اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی صبح میں ہو تو میں تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ہاں اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے پہلی آیت میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے دین, دین اسلام کی صحت پر دلائل قائم کیے تھے اور اللہ اپنی وحدانیت پر براہین جو ہے وہ قائم فرمائے تھے اور آق علیہ السلام کی نبوت کا صدق بیان فرمایا تھا اور اب یہ حکم دیا کہ اپنے دین کا اظہار کریں اعلان کریں گرقین سے الگ ہو جائیں علیحدہ ہو جائیں کیونکہ وہ پتھروں سے تراشے ہوئے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی قسم کا نقصان اور نفع پہنچانے پر قادر نہیں اور دراصل نفع نقصان پہنچانے پر قادر وہی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس آئت میں اللہ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ آپ پہلے مکہ سے بیان فرمائیں کہ اگر تم میرے دین کو نہیں پہچانتے تو میں تم کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیونکہ تم پتھروں کے جن تراشیدہ بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے بلکہ میں اللہ لا شریک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم پر موت پاری کرے گا جس طرح اس نے تم کو زندگی دی ہے اور اس موت کے بعد پھر تم کو زندہ کرے گا اور اس میں تعریف یہ ہے کہ دین برحق حق وہ ہوتا ہے جس میں کوئی صاحب عقل شک نہ کر سکے اور جس کی فطرت سلیم ہو وہ اس کی تحسین کرے اور مشرقین ان بتوں کی پرستش کرتے تھے جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا سو جب بت اپنی وجود میں خود مشرقین کے محتاج تھے تو وہ ان کے خالق اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں کتنی بڑی بات ہے لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرا فرمایا گیا ہے اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بلا کر سکے نہ برا پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا بالکل ظاہر بات ابھی جو میں نے الفاظ ادا کیے گزشتہ آئل سے متعلق وہی یہاں پر جو ہے مضمون جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے تو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آئس نمبر ایک سو سات وہ وہی یور کا بِهِ یوسیب يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ غفوریم <الرَّحِيم> اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا اور اگر تیرا بلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے سبحان اللہ یعنی وہی نفع و ضرر کا مالک ہے تمام کائنات اسی کی محتاج ہے وہی ہر چیز پر قادر اور جود و کرم والا ہے بندوں کو اس کی طرف رغبت اور اس کا خوف اور اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد چاہیے اور نفع و ذرر جو کچھ بھی ہے وہی دیتا ہے قُلْ يَا أَجُّهَ النَّاسُ قَدْ جَا الْحَقُّ من کم بھیل <بِوكِيل> تم فرماؤ اے لوگ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بلے کو رہ پر آیا اور جو بہ وہ اپنے برے کو بہ اور کچھ میں حاقی میں اعلی نہیں اللہ اکبر تو یہاں فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا حق سے مراد ہے قرآن یا اسلام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں اور فرمایا جو حق پر آیا وہ اپنے بھلے کو جو ہے وہ اپنے بھلے کے لیے راہ پر آیا یعنی اس کا نفع اسی کو پہنچے گا اور جو حق پر نہیں آیا تو ظاہر اس کا وبال اسی پر ہے اور وہ اپنے آپ ہی کو مطلب جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے اور کچھ میں کروڑا نہیں ہاکی میں نہیں مراد یہ ہے کہ تم پر جبر کروں میں تو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں اور جبر کر کے میں تم سے کوئی بات نہیں منواؤں گا تو اسلام محبت اور اخلاص سے پھیلا ہے جبر سے نہیں تلواروں سے نہیں پھیلا میرا رب الادق فرما رہا ہے یہ آخری آیت مقدسہ ہے سورہ یونس شریف کی وقت برما عیدئی کا وقف برحق و خیر الحاق اور اس پر چلو جو تم پر وہی ہوتی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ, کا حکم اللہ حکم فرمائے اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے یہاں فرمایا گیا اس پر چرو تم پر وشی ہوتی ہے اور صبر کرو یعنی کفار کی تقزیب اور ان کی ایزا پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ حکم کرے یعنی مشرقین سے قتال کرنے اور کتابیوں سے جزیہ لینے کا وہوبا خیر الحاق وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے یعنی اس کے حکم میں خطا و خلط کا احتمال نہیں اور وہ بندوں کے اصرار و مخلی حالات سب کا جاننے والا ہے اس کا, اس کا فیصلہ دلیل و گہواہ کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ رب ہے سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے ہماری جانوں کا اور ہم اس کے بندے ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں یہ درس قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہ عام آمین ثم آمین وما علینا الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ گیارہواں ستارہ تقریبا مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو ہم نے پہلے سورج سے پہلے سپارے سے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا تو آج اللہ کے فضل سے تقریباً گیارہ سپارے مکمل ہو گئے تقریباً کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ ہود شریف کی پہلی پانچ آہیتیں بھی گیارہویں سپارے میں ہیں اور چھٹی آج سے بارہواں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں ہم نے درض کا اس لیے اختتام کر دیا کہ کل ہم جب درس کا آغاز کریں گے تو پہلے سورہ بھد شریف کا انشاءاللہ تعالی آپ کو تعارف پیش کر دیں گے اور تعارف کے بعد پھر ہم پہلی آیت مقدسہ سے تفسیر کا آغاز سورہ سوراحد شریف کی کریں گے علی السلام وا کتابنت آیا تو لطم حل خبیر یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے سبحان اللہ،, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ سورہ حود کی پہلی آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو زندگی رہی تو کل پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً نو بجے انشاء اللہ ہم سورہ حود شریف کی پہلی آیت سے اس کے مطلب تعارف سے ان شاء اللہ میں جو ہے وہ درس قرآن کا آغاز کریں گے تمام بھائی وقت کو نوٹ فرمائیں اور ضرور ضرور ضرور وقت مقررہ پر تشریف لایا جائے انشاءاللہ رب العزت درس قرآن کے بعد ایک نیا انشاءاللہ علمی دینی سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں اور اس سے متعلق انشاءاللہ ہم کل آپ کو بتائیں گے کیوں کہ آج کل آپ بھائیوں کے سوالات کچھ کم ہیں تو پھر ہم درس قرآن کے بعد ایک اور سلسلے کا بھی آغاز کر لیتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بھائیوں کے سامنے جنی معلومات پہنچا سکیں انشاءاللہ وہ مختصر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوا کریں گے تو ہم ان کے جوابات انشاءاللہ شاء آپ کو دے دیا کریں گے انشاءاللہ شاء آج مجھے جانا ہے کچھ دن پہلے ہم نے اپنے ایک دوست کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو بیچارہ بہت بری طرح پھنسا ایجنٹوں کے چکر میں آ کے ملیشیا گیا اور بہت ہی بری حالت تھی اللہ کے فضل سے الحمدللہ وہ واپس آ گیا ہے تو مجھے انہیں سے ملاقات کے لیے بھی جانا ہے تو میں بھی انشاءاللہ بھائیوں سے میں اجازت چاہوں گا تو کل انشاءاللہ شاء تعالیٰ پاکستان کے وقت مطابق نو بجے انشاءاللہ اللہ درخان ہوگا پھر ان شاء اللہ اعضاء کا ہم کا اعلان کریں گے اس کے مطابق بھی انشاءاللہ شاء ہوگی آپ بھائیوں کے سوالات بھی اگر ہوں گے تو ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے ان وہ آج کی مطلب جو ہے وہ پہلے جانے کے لیے مطلب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں تو عرفان بھائی اگر کوئی ایمرجنسی سوال ہے تو آ تشریف لے آئیں ہینڈ ریس کے بارے میں آپ کی رمائی چھوڑ دیتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ مولانا محمد وبارک و و وسلم جی تشریف لائیے